ہے اور وہ اس کے بعد کے نبی کی امت کا فرض کرا جاتا ہے بال فاض دیگر انسان وہی کے حقائق پر ایمان لانے سے تو یوں کہیے کہ خدا پر ایمان لاتا ہے لیکن امت میں وہ اس نبی کی شامل ہوتا ہے جسے وہ سلسلہ ہے کی آخری کڑی مانتا ہے علامہ اقبال نے اس حقیقت کو کس قدر بڑی انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے بڑی اور چل حق آلہ پیکرے ما آخری اللہ تعالیٰ نے تو ہمارے لیے بکنگ کی پیدا کیے تھے وز رسالت دار تن ماں جان اس پیکرے بے جان میں رسالت کے ذریعے سے اس نے جان پیدا کی مقام رسالت حق تہرے مابری وز رسالت در تن ماں جاں دبی ماں جے حکم نسبت التیں اس نبی کی طرف سے جو نسبت ہماری ہوتی ہے اس بنا پہ ہم ایک ملت بنتے ہیں اور اہل عالم را پیا میں رحمت عمر از حق اللہ کے پیدا کیے ہوئے افراد ہوتے ہیں فرد از حق ملت از وے زندہ اس. ملت رسول کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے فرد حق کی وجہ سے زندہ ہوتی ہے فرد از حق ملت از وے زندہ اس از شعائے مہرے اوتا زندہ اس پس خدا بر ماں شریت ختم کر بر رسول ماں رسالت ختم کر اور رونق از ما محفل ایام را تیس طرح ہے او رسل را ختم و ما اقوام را اس کے بعد نا کے دوسرا رسول ہے اور نہ دوسری کوئی امت تشدی میں ہو جاتی ہے کہ امت کو آخری رسول کی نسبت میں ہوگی تھا جب رسالت ختم ہو جاتی ہے امت بھی آخری ہوتی ہے پھر سنیے کہ رونق آج ماں ما خلے را او رسول راہ ختم ماں ماں را اور یہی وہ حقیقت ہے جس کی وضاحت کے لیے قرآن کریم نے جماعت مومنین امت محمدیہ سے کہا کہ وزال کا جائ نا کم امتن وسط القم شہدا الناس ہم نے تمہیں اس لیے ایک بین الاقوامی قوم پیدا کیا ہے تاکہ تم تمام نو انسانی کے اعمال کی نگرانی کرو اتنا ہی نہیں کہا آگے جو بات ہے وہ ہم ہے وہ یقون اور رسول تمہارے اعمال کی نگرانی تمہارا رسول کرے کوئی وہ رسول اس امت کی نگرانی سے الگ ہو جائے گا یہ امت اس رسول کی امت نہیں رہے گی اس طرح ہم نے تمہیں ایک بین الاقوامی امت منایا تاکہ تم تمام نو انسان کے اعمال کے نگران بنو اور رسول تمہارے اعمال کا نگران ہو لہذا اب عزیزہ نمن وہ الجھاؤ ختم ہو گیا کہ مسلمان کسے کہتے بات یہ طے کرنے کی ہو گئی کہ امت محمدیہ کا فرد کون ہو سکتا ہے لہذا امت محمدیہ کا فرد ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ شخص پرانے کریم کو خدا کی طرف سے عطا کردہ واحد مکمل غیر متبدل اور محفوظ ضابطہ حیات مانیں اور حضور نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلسلہ امبیات کی آخری کڑی تسلیم کرے اسی کو مسلمان کہیں گے یوں آیا پہلے مسلمان نہیں پہلے یہ یہ طے کر دیجئے کہ یہ کس نبی کی امت کا فرض ہے جب متعین ہو جائے گا اس اعتبار سے کہ وہ حضور نبیتم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا فرد ہے اور وہ اس طرح سے متعین ہوتا ہے کہ ان کو سلسلے کی آخری کڑی مانے تو ادھر سے ادھر کہیں گے اسی کو مسلمان کہیں گے یہ امت عسر حاضر کی اصطلاح میں ایک قوم کہلائے گی خواب و دنیا کے کسی حصے میں بٹتی ہے اور اس امت کے علاوہ دنیا کے تمام باشندے دوسری قوم کے افراد اس طرح ساری دنیا کے انسان دو قوموں میں بٹ جائیں گے مسلم اور غیر مسلم یا امت محمدیہ اور غیر اج امت محمدیہ قرآن کریم کے الفاظ میں ہو خلا کا تم فرم کافر ومن کن مومن خدا نے تمہیں پیدا کیا پھر تم میں سے کچھ مومن ہو گئے کچھ کافر ہو گئے دو ہی تقسیمیں ہیں قرآن کی روح سے یعنی پیدائش کے اعتبار سے صرف انسان پیدا ہوتے ہیں پھر وہ نظریہ زندگی کے معیار کے مطابق دو گروہوں میں بٹ جاتے ہیں ایک گروہ مومنین کا دوسرا غیر مسلموں کا اسی کو دو قومی نظریہ کہا جاتا ہے یاد رکھیے دو قومی نظریہ نہ تو ہندوستانی باشندوں کی نسبت سے وجود میں آیا تھا اور نہ ہی یہ تحریک یا مطالبہ پاکستان کا پیدا کردہ تصور تھا یہ اسلام کی ایک اودی صداقت ہے جو اس دن ظہور میں آئی تھی جب خدا نے پہلے پہل انسانوں کو وہی عطا کی اور یہ ابد تک قائم رہے گی دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھری کی اساس خود اسلام ہے جس کا تعلق نہ پاکستان سے ہے نہ نام نہاد بنگلہ دیش سے جب تک دنیا میں ایک شخص بھی مسلم رہے گا دو قومی نظریہ زندہ رہے گا کیونکہ اس سوال نے آج کل خاص اہمیت اختیار کر رکھی ہے اس لیے اس کی مزید وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے میں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے دنیا کے تمام مسلمان ایمان کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم کے افراد ہوں گے اس قوم یا امت کے اندر لفظ قرآن کا امت ہے نا اس کے اندر نسل زبان جغرافیائی یا سیاسی حدود کے امتیاز سے مختلف قوموں کی تشکیل اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف مسلمانوں کے اندر ان امتیازات کی روح سے کسی اور قوم کی تشکیل اسلام کے بنیادی تصور کے خلاف ہے اور کوئی غیر مسلم اس مسلم قوم کا فرد قرار نہیں پا سکتا ہاں وہ انہیں کی مملکت کے اندر کیوں نہ رہتا اسلام کی یہ بنیادی حقیقت مسلمانوں کی نگاہوں سے اوجل ہو چکی تھی ہم نے کوشش کی کہ ہندوستان میں ایک الگ خطہ زمین حاصل کر کے اس میں اس تصور کا احیاء کریں اور جب یہ تصور یہاں عملن قائم ہو جائے تو پھر اس سلسلہ کو دوسرے ممالک کے مسلمانوں تک بھی بڑھایا جائے اس مقصد کے پیش نظر ہم نے ہندوستان میں دو قومی نظریہ کی اشاعت کی اور اس میں ہم وفضل عزی کامیاب ہو گئے لیکن تشکیل پاکستان کے بعد ہم نے خود پہلے اس کے ایک حصے کی تردید کر دی یعنی پاکستان کی حدود میں بسنے والے مسلموں اور غیر مسلموں کو ایک قوم قرار دیا ایک حصہ تو یوں ختم ہوا نہیں ابھی ابھی ہم ہندوستان میں کہہ رہے تھے کہ مملکت ہند میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم کے افراد نہیں قرار پا سکتے لیکن جو ہی ہم نے واضح کی سرحد پار کی ہم نے اقرار و اعلان کر دیا کہ پاکستان کی حدود میں بسنے والے مسلم اور غیر مسلم ایک قوم کے افراد ہیں ہم نے اس سے اسلام کا مزاق اڑایا اپنا مذاق اڑایا اور دنیا کی نگاہوں میں ہزہ کا بن جائے لیکن فطرت کے اٹل قوانین نے ہمارا مذاق اس طرح اڑایا کہ ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اب ہم اس نظریہ کے دوسرے حصے کا مذاق اڑا رہے ہیں جب کہہ رہے ہیں کہ مغربی پاکستان کے مسلمان ایک قوم نہیں بلکہ چار قوموں میں منسلک منقسم پہلا حصہ وہ تھا کہ غیر مسلموں کو ان کا حصہ بنا کے ایک قوم بنایا مندقت کے اشتراک اگلا حصہ یہ ہوا کہ اب یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ ایک قوم نہیں ہے وہ چار قومیں ہیں یعنی چار الگ الگ قوم یعنی یہاں کے مسلمان اور غیر مسلم تو ایک قوم کے افراد ہیں لیکن خود مسلمان ایک قوم کے افراد نہیں ان کی چار الگ الگ قومیتیں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عزیزا نعمان تماشا کیا ہو رہا ہے یہاں کے مسلم اور غیر مسلم تو ایک قوم کے افراد ہیں لیکن یہاں کے مسلمان ایک قوم نہیں ان کی چار الگ الگ قومیتیں ہیں یا الگ میں عزیزا نمن اس قرآنی بصیرت کی شہادت عزما کے بل پر جو مجھے بتاؤ کے عید بھی حاصل ہوئی ہے دل کی پوری قوت سے اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں تصورات اسلام کے یکسپ خلاف <تصفح> یعنی یہ تصور کہ پاکستان یا دنیا کے کسی اور حصے کے مسلمان اور غیر مسلم وطن کے اشتراک کی بنا پر ایک قوم کے افراد ہیں اور خود مسلمانوں کے اندر مختلف قوموں کا وجود ممکن ہے یہ دونوں نظریے اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہیں آپ اپنے سیاسی مسالے کی بنا پر دو جیل میں آئے سمجھیے اور کیجیے لیکن یہ دونوں نظریات اسلام کی بنیادی تصورات کے خلاف ہیں اور اگر آپ اس مملکت کو اسلامی بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں نظریات کو مردود قرار دینا پڑے گا کہ کہا جاتا ہے اور یہ ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر نے کہا تھا اگلے دنوں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے شعوب اور قبائل کا امتیاز روا رکھا ہے اور انہی کو ہم مختلف قومیتیں کہتے ہیں شعوب و قبائل سے ان کا اشارہ سورہ حجرات کی اس عائد کی طرف ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یا یو الناس و ان من ذکر و انسا و جالنا کم و قبائل التعارق ان اکرم کم ان بلاہ اس کے معنی علی سامنے آ جاتی ہیں لیکن اس آیت کو بطور دلیل پیش کرنے والے اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ یہ آیت خود ان کے دعوے کی تردید کرتی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تمام انسانوں کو نرو مادہ کے اختلاف سے پیدا کیا گیا ہے اس لیے انسان ہونے کی جہت سے ان میں کسی قسم کا فرق اور امتیاز نہیں نسلی امتیاز تو یوں ختم ہو گیا نا اگر امتیاد ہے تو صرف ایمان کے اشتراک اور سیرت و کردار کی بلندی سے باقی رہے تمہارے قبیلے اور خاندان شعور و قبال کے یہ معنی ہے باقی رہے تمہارے قبیلے اور خاندان تو ان کا مقصد اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم ایک دوسرے سے متعارف ہو سکو زمانہ نزول قرآن کے عرب بالعموم صحراؤں میں خانہ بدوشوں کی سی زندگی بسر کرتے تھے وہاں اب بھی آبادی کی اکثریت کا یہی نہج دد و مانگ ہے اس قسم کی صحرا نشینی کی زندگی میں بزرگ قبائلی نسبت کے ایک دوسرے کو پہچاننے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے قرآن کریم نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد تم سب ایک امت کے افراد بن جاؤ گے لیکن جب تک تم میں کوئی اور علامت تعارف پیدا نہ ہو کم کرو گے پھر سن لیجیے اس نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد تم سب ایک امت کے افراد بن جاؤ گے اور کم کرو گے تو کم کراتے کے جاؤ اگر وہاں سے تین دن کی آواز ہے کم کراؤ گے اس نے کہا کہ اسلام لانے کے بعد تم سب ایک امت کے افراد بن جاؤ گے لیکن جب تک تم میں کوئی اور علامت تعارف پیدا نہ ہو قبیلوں اور خاندانوں کی موجودہ انعام سے یہ مقصد پورا کرتی رہیں گی باہمی تعارف کی جب اور علامات وجود میں آ جائیں گی تو قبیلوں اور خاندانوں کی انعام خود بخود مٹ جائیں گے چنانچہ آج ہم جب اپنے ہاں کی تمدنی یا شہری زندگی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ذاتوں اور گوتوں کی علامات وجہ تعارف نہیں رہی باہمی تعارف کا ذریعہ اور قسم کی علامات بن چکی اس وجہ سے اب یہاں ذاتوں اور بوتوں کا تعارف نہیں رہا بس یہ تھا مقصد اربوں کے ہاں شعوب و قبائل کے تعارفی علامات کے باقی رکھنے کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جہاں کہیں یہ محسوس ہوا کہ قبائلی امتیاز وجہ تعارف سے آگے بڑھ کر کسی اور امتیاز کا موجب بن رہا ہے اسے شدت سے روک دیا گیا ایک جنگ میں دو مسلم سپاہیوں میں کسی بات پر جھگڑا ہو گیا تو ان میں سے ایک نے زمانہ جاہلیت کے طریق کے مطابق غالبا غیر شعوری طور پر عجام ہو رہی ہے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 اور ان سے کہا کہ کیا تم اسلام لانے کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ رہے ہو یہی جاہلیت کی وہ عصبیتیں تھیں جن کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنے آخری حج کے خطبہ میں اعلان فرمایا تھا کہ میں نے ان سب کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا ہے خیرت ہے کہ وہ عصبیتیں جنہیں حضور نے اس طرح اپنے پاؤں تلے رون ڈالا تھا اب انہیں قومیتوں کا نام دے کر اثر مو زندہ کیا جا رہا ہے اور بجائے اس کے کہ اس پر ندامت محسوس ہو کہ ہم اس قسم کی غیر اسلامی حرکتیں کیوں کر رہی ہیں سینہ تان کر کہا جاتا ہے کہ اسلام نے ان کی اجازت دی جن لوگوں نے اسلام کو سمجھا تھا ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ جب حضرت سلمان پارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نام تو آپ نے کہا سلمان اور جب پوچھا گیا کہ باپ کا نام تو آپ نے فرمایا اسلام <تصف> وہ لوگ و کے امتیاز سے بھی امت میں تفریق پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے اور ہم آج اپنے مسلمان ہونے کے زمانے سے پہلے کے نسلی امتیازات اور انگریزوں کی کھینتی ہوئی صوبوں کی لکیروں کی تفریقات سے الگ الگ قومیتیں متشکل کر رہے ہیں اور انہیں اسلامی قرار دے رہے ہیں کس قدر مظلوم ہے آج دنیا میں اسلام کہ جس کا جو جیتا چاہے اس کی طرف منسوخ کر کے اسے بدنام کرتا پھرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو یاد رکھیے جب تک ہم بلوچ سندھی پنجابی پٹھان بنگالی کے امتیازات کو نہیں مٹا دیں گے اسلام کے حساب میں داخل نہیں ہو سکیں گے اب میں آگے چلتا ہوں ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام بحثیت دین نظام زندگی اسی صورت میں کار فرما ہو سکتا ہے جب اس کی اپنی آزاد مملکت ہے اگر اپنی آزاد مملکت نہ ہو تو یہ صرف مذہب کی شکل میں باقی رہ سکتا ہے ہندوستان میں اسلام مذہب کی حیثیت میں باقی رہ سکتا تھا دین کی شکل اختیار نہیں کر سکتا تھا اسے دین کی صورت میں متشقل کرنے کے لیے ہم نے ایک آزاد مملکت کے حصول کا مطالبہ کیا اسی کو نظریہ پاکستان ہیں مذہب اسلام کو دین کی شکل دینے کے لیے اپنی مملکت کا قیام یہ ہے نظریہ پاکستان بنا نظریہ پاکستان بھی کوئی ہنگامی تصور نہیں تھا یہ اسلام کا بنیادی تقاضا ہے دائان نظریہ پاکستان سے مراد وہ لوگ تھے جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے تھے کہ اسلام صرف اپنی آزاد مملکت میں دین کی شکل اختیار کر سکتا ہے اپنی آزاد مملکت نہ ہو تو اس کے دین بننے کا امکان نہیں ہوتا اس صورت میں اسلام مذہب بن جاتا ہے اور اسٹیٹ سیکولر ہو جاتی ہے جو یکسر غیر اسلامی نظریہ <تصفح> <تصفح> <تصفح> اور یہی وجہ تھی کہ وہ وہاں کے علماء کرام نیشنلسٹ علماء جو اس نظریہ پاکستان کی مخالفت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہندو ہمیں ضمانت دیتا ہے کہ ہم تمہارے مذہب کو آزاد رکھیں گے علامہ اقبال ان سے مخاطب ہو کر یہ کہتے تھے کہ ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد سجدے کی آزادی اور اسلام کی آزادی میں بڑا فرق ہے گیتا نے مانا اب میں نے کہا ہے کہ اسی کو پھر سیکولر اسٹیٹ کہا جاتا ہے اب میں آگے بڑھتا ہوں قرآن کریم نے اسلامی اور غیر اسلامی مملکت میں اس طرح واضح اور بعین طور پر فرق کر کے بتا دیا ہے کہ اس کے سمجھنے میں نہ کسی قسم کا ابہام ہو سکتا ہے نہ الفباس یعنی اسلامی مملکت کسے کہتے ہیں اور غیر اسلامی یہ امتیاز اسی آیا جرینا میں بیان کیا گیا ہے جسے میں نے پہلے بھی پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ وہ من لم یا قم بے ماں امضل کا جو لوگ خدا کی نازل کردہ کتاب قرآن کریم کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہی کاسر ہوتے ہیں قائد اعظم نے اسی حقیقت کو چار لفظوں میں سمٹا کر رکھ دیا جب کہا کہ اسلامی مملکت کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی شر خدا کے عابد و زاہد نہ گفت در خیر تم کہ رادا از خدا سنی یہ ایک بقول کے سرنگ زدہ ویسٹرنائز ٹوٹے ٹوٹے کلین شیڈ مسٹر جنا بات یہ کہہ رہا ہے کہ اسلامی مملکت کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے اسلامک اور ان اسلامک سٹیٹ کے اندر فرق کر کے بتا دیا گیم اثر حاضر کے سیاسی تصور کی روح سے آزاد اور خود مختار ریاست سوورن سٹیٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے ہر فیصلے میں کامل آزاد ہو اور کوئی اتارٹی ایسی نہ ہو جو اس پر کسی قسم کی پابندی عائد کر سکے قرآن کی روح سے خدا کی کتاب و حدود متعین کرتی ہے جس کے اندر رہتے ہوئے اسلامی مملکت آزاد اور خود مختار ہوتی ہے کتاب اللہ کی اسی اتارٹی کو خدا کی حاکمیت یا اقتدار اعلی کہتے ہیں عام طور پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ خدا کا اقتدار اعلی تسلیم کرنے کے بعد مملکت کی سورنٹی باقی نہیں رہتی یہ اعتراض غلط نگہی پر مبنی ہے دنیا کی ہر اسٹیٹ دوسری اسٹیٹس کے ساتھ معاملات میں سورم ہوتی ہے لیکن اپنے آئین کی پابندی اس پر بھی لازم ہوتی ہے اپنے آئین کی پابندی سے اس, مملک، اس مملکت کی سورینٹی پر کوئی فرق حرف, حرف نہیں آتا یہی کیفیت اسلامک سٹیٹ کی ہوتی ہے اس فرق کے ساتھ کہ دنیا کی عام سٹیٹ اپنے لیے آپ آئین مرتب کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے کی مجاز ہوتی ہیں لیکن اسلامک سٹیٹ اپنے آئین کے اصول و حدود خود مرتب نہیں کر سکتی یہ خدا کی طرف سے متعین کردہ ہوتے ہیں جن سے نہ اسلامی اسٹیٹ انحراف کر سکتی ہے نہ ان میں تغیر و تبدل ان غیر متبدل اصولوں کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے یہ اسٹیٹ اپنے داخلی معاملات میں بھی ساورن ہوتی ہے اور خاصی معاملات میں بھی ساورن یاد رکھیے سیکولر اسٹیٹ سے مراد ہوتی ہے وہ مملکت جس کے حدود اختیارات پر کسی قسم کا کنٹرول نہ ہو یہ اصطلاح اسلامک سٹیٹ کی ضد ہے اس اصطلاح کو اپنے ہاں اختیار کر کے یہ کہنا کہ یہ اسلام کے منافی نہیں یا خود فریبی ہے یا فریب دہی ہے اور یہیں سے مغربی جمہوریت اور اسلامی شدائت کا فرق سامنے آ جاتا ہے مغربی نظام جمہوریت میں اور یہ پھر اطلاع بڑی غور طلب والی مغربی نظام جمہوریت میں عوام کو اقتدار اعلی حاصل ہوتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عوام کے نمائندے جس قسم کا آئین جی چاہے مرتب کرے اور جس قسم کے قوانین جی چاہے وضع کرے ان کے اس اختیار پر کوئی پابندی نہیں عائد کی جا سکتی اس کے برعکس اسلامی اسٹیٹ میں امت کے نمائندے مملک کا آہین اور حکومت کے لیے قوانین باہمی مشاورت سے ان حدود کے اندر رہتے ہوئے وضع کر سکتے ہیں جو کتاب اللہ نے متعین کی ہیں کتاب اللہ کی یہ حدود غیر متبدل رہتی ہیں اور ان کے اندر رہتے ہوئے مرتب کردہ قوانین و ضوابط حالات کے تقاضے اور زمانے کی ضرورتوں کے مطابق بدلے جا سکتے ہیں ان قوانین و ضوابط کو شریعت کہا جائے گا والفاظ دیگر اسلامی مملکت میں دین تو غیر متبدل رہے گا لیکن شریعت بدلتی رہے گی یہ شریعت مرتب کردہ ہوگی امت کے نمائندوں کی اس لیے اسلامک سٹیٹ میں مذہبی پیشوائیت کا بھی وجود نہیں ہوگا لہذا یہ سٹیٹ تھوکریٹک بھی نہیں ہوگی قانون سازی کے سلسلے میں قرآن کریم نے ایک عظیم حقیقت بیان کی ہے ہر حکومت کا بنیادی فریضہ عدل قرار دیا جاتا ہے اور عدل سے مفہوم یہ دیا جاتا ہے کہ جو فیصلہ ملک کے مروجہ قانون کے مطابق ہو وہ عدل یا جسٹس ہے قرآن کہتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ جو فیصلہ قانون کے مطابق ہو اسے عدل کہا جائے گا لیکن اگر وہ قانون ہی ایسا ہے جو ظلم پر مبنی ہے تو اس کے مطابق فیصلے کو عدل کیسے کہا جائے لہذا دیکھنے کی بات یہ ہوگی کہ وہ قانون کس قسم کا مغربی انداز حکومت کی روح سے دیکھا صرف یہ جاتا ہے کہ جو قانون مملکت میں نافذ کیا جا رہا ہے وہ مملت کے آئین اور قانون سازی کے ضوابط کا پورا اترتا ہے یا نہیں اگر وہ قانون ان شرائط کو پورا کرتا ہے تو وہ جائز یا ویلڈ قرار پڑے گا اس کے مطابق متنازع سی معاملات کے فیصلے مبنی بر عدل تسلیم کیے جائیں گے لیکن قرآن کی روح سے کسی قانون کے جائز یا ناجائز قرار پانے کا صرف یہی معیار نہیں وہ کہتا ہے کہ ان تمام شرائط کے ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہوگا کہ وہ قانون ان مستقل اقدار و اصول کے بھی مطابق ہے یا نہیں جو کتاب اللہ میں مزدور ہیں اگر وہ ان کے مطابق ہے تو وہ جائز قانون ہے اگر ان سے ٹکراتا ہے تو ناجائز ہے خواہ وہ آئین مملکت کی تمام شرائط کو بھی پورا کیوں نہ کر رہا ہے اس کا اعلان یہ ہے کہ اسلامی مملکت وہ ہے جس کا انداز یہ ہو کہ یادون بالحق کے وی یا بلون وہ الحق کے مطابق لوگوں کو چلاتی ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے الحق دی ٹروتھ قرآن کی روح سے رہیے خداوندی کو کہا جاتا ہے جو مملکت ایسا کرتی ہے وہ اسلامی مملکت کہلاتی ہے جو ایسا نہیں کرتی وہ سیکولر ہوتی ہے اس کے علاوہ سیکولر کا کوئی اور مفہوم نہیں کچھ yes. okay. wow. wow. uh. عرصے سے ہمارے ہاں ایک اور نعرہ بھی بلام کیا جاتا ہے اور اسے بڑے فخر سے پیش کیا جا رہا ہے اور وہ یہ کہ آئین میں یہ شکر رکھی جانی چاہیے کہ مملکت پاکستان کا مذہب اسلام ہو اس تصور کو کہا جاتا ہے جب یہ اس عارضی آئین میں رکھا گیا یا شاید اس اگریمنٹ میں رکھا گیا تو اس کے اوپر ترہ امتیاز کھڑا کر کے بلند آہنگاغی سے کہا کہ ہم نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ آج کر رہی ہے ہم نے اس شک میں رکھا دیا ہے کہ مملکت کا مذہب اسلام ہوگا سٹیٹ ریلیجن پچھلے دنوں مستقل آئین کے اصولوں کے سلسلے میں مختلف پارٹیوں کا جو اتفاق رائے ہوا ہے اس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مملکت کا مذہب سٹیٹ ریلیجن اسلام ہوگا انہوں نے یہ فیصلہ تو ایسا کر لیا ہے لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں بتا سکے حقیقت یہ ہے کہ مذہب ایک جیتے جاگتے انسان کا ہوتا ہے ہم ایک فرد سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس کا مذہب کیا ہے زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ ہم مذہب افراد ایک جماعت کی شکل اختیار کر لیں تو یہ کہا جائے گا کہ اس جماعت کا یہ مذہب ہے اس کے معنی بھی یہی ہوں گے کہ وہ جماعت جن افراد پر مشتمل ہے ان کا مذہب یہ ہے لیکن مملکت نہ کوئی فرد ہوتی ہے نہ افراد کا مجموعہ وہ ایک مجرد ایپسپیکٹ سی شے ہے جس کی کوئی جامعہ تعریف بھی آج تک نہیں کی جا سکتی سمجھنے کے لیے یوں کہیے کہ مملکت کسی خطۂ زمین کے اندر ایک سیاسی نظام کا نام ہوتا ہے اور نظام کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا آپ یہ کہہ سکتے ہیں نظام دین کا تو ہو سکتا ہے نظام بہت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلان نظام اسلامی ہے یا غیر اسلامی یہ کہنا غلط ہوگا کہ فلان نظام کا مذہب اسلام ہے چلے نظر آتے ہیں کچھ یہ کہنا غلط ہوگا کہ فلاں نظام کا مذہب اسلام ہے لہذا یہ فیصلہ کہ مملکت پاکستان کا مذہب اسلام ہوگا محض سدی جذباتیت ہے جس کا عملی مفہوم کچھ نہیں اور دنیا اس پر آپ کا مذاق اڑا رہی ہے مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ مملکت پاکستان کو اسلامی مملکت ہونا چاہیے اور جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے اسلامی مملکت سے مراد ہوگی وہ مملکت جس کی آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرے سے یہ حقیقت بھی سمجھ میں आ सकती ہے کہ سیکولر اسٹیٹ کسے کہا جاتا ہے اجمالن اتنا کہنا ہی کافی ہوگا کہ جو اسٹیٹ اسلامک نہیں وہ اسلام کے نقطۂ نگاہ سے سیکولر ہے یعنی اسلامی نقطۂ نگاہ سے غیر اسلامی مملکت ان इस्लामिक اسٹیٹ اور سیکولر اسٹیٹ مرادف الفاظ تفصیل میں جانے سے یہ کہا جائے گا کہ جس اسٹیٹ کے فیص میں دہی کی روح سے عطا کردہ مستقل اقدار اور غیر متبدل اصول و احکام کے تابع ہوں گے وہ اسلامی ہوگی جس پر اس قسم کی پابندی نہیں ہوگی وہ سیکولر ہوگی جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر میں وہی آج دہراتا ہوں جس میں قرآن نے سیکولر اور اسلامی تیت کے بنیادی فرق کو نمایاں کر کے بتا دیا کہ ملم یاقم بان ذلّہ اولا کام القاطر جو لوگ مان ذل اللہ کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے وہ قاصر ہیں یعنی جو مملکت مان ضل اللہ کے تابع رہتی ہے وہ اسلامی ہے جو اس کے کنٹرول کو تسلیم نہیں کرتی وہ سیکولر ہے لہذا کافر ہے سیکولرزم کی وضاحت لینن نے واضح الفاظ میں کر دی تھی جب کہا تھا کہ ہم ان تمام ضوابط اخلاق کو مسترد کرتے ہیں جو کسی مافاقل بشر سرچشمہ یا غیر طبقاتی تصور کے پیدا کر حاملانیہ کہتے ہیں کہ اخلاقیات کا اس قسم کا تصور فریب ہے دھوکہ ہے سرمایہ داری کا دعویٰ ہے کہ ان کا ضابطۂ اخلاق احکام خداوندی پر مبنی ہے ہم اس دعوے کو ٹھکراتے ہیں ہم خدا وغیرہ کچھ نہیں جانتے ہم اسے مانتے ہی نہیں ہیں اخلاق انسانی معاشرہ ہی کا دوسرا نام ہے اس سے محاورہ جو کچھ ہے فرید ہے ہم کسی ابزی صداقت کے قائل نہیں اس قسم کے اخلاق کے متعلق جس قدر افسانے وضاح کیے گئے ہیں ہم ان سب کا پردہ करके کر کے رکھ دیں گے یہ لینن کے الفاظ آپ یہ نہ سمجھیے کہ سیکولرزم کمسٹوں تک موجود ہے نہیں سیکولرزم کا ہر جگہ یہی انداز ہے آج دنیا میں ہر جگہ سیکولر اسٹیٹس قائم ہے ان اسٹیٹس کا انداز یہ ہے کہ وہ امور مملکت میں مذہب کو دخل اندازی کی اجازت نہیں دیتی ان کا کہنا یہ ہے کہ مذہب انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے اس لیے اسے اس کی نجی زندگی تک محدود رہنا چاہیے ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ جس قسم کا مذہب جی چاہے اختیار کرے اسی طرح جیسے ہر فرد کو اجازت ہے کہ وہ جس قسم کے کپڑے جی چاہے پہنے یا جس قسم کا راگ جی چاہے سنو لیکن مذہب یا اخلاق مملکت پر کسی قسم کا کنٹرول نہیں کر سکتے اسی کو مذہب اور سیاست کی تنویت یا ڈلزم کہتے ہیں اس سے پرائیویٹ اور پبلک ضوابط اخلاق کی تفریق پیدا ہوتی ہے جس کے متعلق جو لکھتا ہے کہ مغربی نظام سیاست میں پرائیویٹ زندگی کے اخلاق کا ضابطہ کچھ اور ہے اور امور مملکت کے لئے ضابطہ کچھ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی نجی زندگی میں دیانتدار رحم دل اور قابل اعتماد ہوتے ہیں ان کا بھی عتیدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انہیں اپنی مملکت کے نمائندے کی حیثیت سے دوسری مملکت کے نمائندوں سے معاہدہ کرنا ہو تو وہاں وہ سب کچھ کر, کر گزرنا کارے ثواب ہے جسے وہ اپنی نجی زندگی میں نہایت شرم شرمناک تھے۔ اسی حقیقت کو اٹلی کے مدبر کیور نے سمٹا کر ان الفاظ میں بیان کیا تھا اور بڑے ہی کنسنٹریٹڈ الفاظ ہیں کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے وہی کچھ کریں جو ہم نے مملکت کے لیے کیا ہے تو ہم کتنے بڑے شیطان کہنا یہی وہ سنویت ہے جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگی کی دین سے مراد ہی وہی کی عطا کردہ مستقل اقدار ہیں لیبرل سیکولرزم زیادہ سے زیادہ اتنا کرتی ہے کہ ہر مذہب کے پیروں کو اجازت دیتی ہے کہ وہ مذہبی عقائد جس قسم کا جی چاہے رکھ لیں اور اپنے شخصی قوانین پرسنل لاز جیسے جی چاہے مرتب اور اختیار کر لیں اس سے آگے وہ مذہب کو کسی دائرے میں دفیر کار نہیں ہونے دیتی تقسیم ہند سے پہلے ہندو اسی قسم کی سیکولر سٹیٹ قائم کرنا چاہتے تھے اور نیشنلسٹ مسلمان اور ان کے مذہبی رہنما علماء کرام اسے این مطابق اسلام قرار دیتے تھے اسی کے خلاف ہماری جنگ تھی کیونکہ یہ تصور ایک کافرانہ سٹیٹ کا ہو سکتا ہے اسلامی سٹیٹ کا نہیں عقائد اور پرسنل لاز تک اسلام کو تسلیم کرنا اور باقی شعبۂ حیات کو انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے تابع رکھنا اس قسم کا کفر ہے جسے قرآن نے سنگین ترین جرم قرار دیا ہے اس کا ارشاد یہ ہے کہ افاتوں میں نو نہ بے بازل کتاب و تک فرونا بے باز کیا تم چاہتے ہو کہ اس کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاؤ اور دوسرے حصے سے کفر برتو فما جزاؤ من یف ال منکم ظالے کا من کم اللہ خریون فل حیات دنیا وہ یوم القیامت جرد دھونا الا اشد بل سو تم میں سے جو بھی ایسی روش اختیار کرے گا اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ وہ دنیاوی زندگی میں بھی دلیل و خوار ہوگا اور قیامت کے دل بھی عظیم عذاب بے گرفتار اس لیے کہ کافرانہ سٹیٹ میں کم از کم جو قوانین بھی مملکت یا اسٹیٹ کے ہوتے ہیں ان کا اطلاق کمام بشندگان مملکت پر یکساں ہوتا ہے اور یہ اس نہج کی اسٹیٹ جو بنا رہے ہیں جس میں بڑے فخر سے کہا جا رہا ہے کہ پرسنل لاز کی حد تک آپ کو پتہ ہے آپ کے جتنے آئین بھی بنے ہیں اور جنہیں اسلامی کہا جا رہا ہے بڑے فخر سے اسلامی کہہ کے پیش کیا جا رہا ہے ان کی پہلی یہ ہے کہ پرسنل لاس کی حد تک تمام فرقوں کو اجازت ہوگی کہ وہ اپنے اپنے پرسنل لاس کے مطابق اسلام پر عمل پیرا ہو اسلام ایک امت اس امت کے اندر مختلف فرقوں کو اجازت ہے کہ وہ پرسنل لاس کی حد تک اپنے اپنی فقہ کے مطابق یہ کریں یہ پرسنل لاز اور پبلک لاز جو ہے یہ ان میں یہ جو فرق ہے یہ کس اسلام کی روح سے یہ جاز قرار کرا رہا ہے کیا قرآن نے اس فرق کو جائز قرار دیا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو یہ فرق ملتا ہے کیا خلافت راشدہ میں آپ کو اس قسم کی کوئی مثال ملتی ہے یہ تصور دیجا نمان کافرانہ مملکت کا ہے اسلامی مملکت کا نہیں اسلامی مملکت میں آپ پرسنل لاز اور پبلک لاز میں کوئی فرق نہیں کر سکتے اب آگے آئیے بحث میں نے اس پینسلٹ میں یہ کی ہے کتاب و سنت کے مطابق جو کہتے ہیں کہ مملکت کے قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنائے جائیں پھر اس کے بعد یہ چیز ہوئی کہ نہیں پرسنل لاز اپنی اپنی فکا کے ہوں اور پبلک لاز کتاب و سنت کے مطابق بنائے جائے یہ چیز پچیس سال سے یہاں دہرائی جا رہی ہے اور پچیس سال ہی پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کے اس معیار کے مطابق کوئی ایسا ضابطۂ قوانین نہیں بن سکے گا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر اسلامی کے کہلا سکے اور یہ ہے وہ وجہ جس, جس کی بنا پر مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ منکر سنت ہے منکر حدیث ہے پھر سنیے کہ میں نے کہا یہ تھا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اس بنا پر آپ کوئی ایسا ضابطہ قوانین پبلک لاج کا بھی نہیں بنا سکیں گے یعنی پرائیویٹ لاز یا پرسنل لاز تو انہوں نے آج خود ہی نکال دیے اسلام کے دائرے سے باہر وہ مملکت کے دائرے سے باہر ہے یہ عجیب قسم کی ایک اسلامی مملکت بن رہی ہے جس میں اتنا بڑا حصہ جتنا بھی ہے یہ قوانین کا وہ مملکت کی حدود سے باہر ہے اس میں ہر ملا اپنی اپنی مملکت قائم کیے رہی ہے دیکھتے ہیں یہ سمجھوتا جو مذہبی پیشوائیت اور ملوکیت میں فرون اور حامان میں ہوتا ہے قسم انداز کا ہوتا ہے مملکت کے اندر بسنے والے انسانوں کے ذاتی پرسنل معاملات وہ سارے ملہ کی مملکت میں اور ان کے پبلک معاملات سٹیٹ کی مملکت کے اندر ایک سٹیٹ میں دو قسم کی سٹیٹس قائم کی جا رہی ہیں جسے تحیب کہا جا رہا ہے اس سے بڑا شرک اور کون سا ہو سکتا ہے عزیبا نے مانتا میں نے یہ کہا تھا کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ کم از کم پبلک لاگ کی حد تک ہی یہ چیز ایسا ضابطہ یہ قوانین کتاب و سنت کے مطابق بنائیں گے جو سب مسلمانوں پر یکساں طور پر جس کا انتخاب ہوگا میں نے کہا تھا تم یہ بھی نہیں بنا سکتے ممکن ہی نہیں بن سکے گا ہی نہیں اور یہ ہے نا جس پہ میں نے کہا تھا کہ ٹوکر کے پتوے لگے آپ حیران ہوں گے تیئس سال تک میرے خلاف یہ پتوے لگتے رہے اور پراپیگنڈا ہوتا رہا اور یہ پراپیگنڈا جماعت اسلامی کی طرف سے سب سے زیادہ تیز <تصفح> تیز تھی تیئیس سال کے بعد خود جماعت اسلامی کے امیر مودودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق کوئی ایسا مجموعہ قوانین مرتب نہیں ہو سکتا جو سب فرقوں کے نزدیک متفقہ نہ ہو سنیے عیزان پرویز کافر منکر سنت اور وہی الفاظ دورائے جا رہے ہیں عزیزان من آج تیئیس سال کے بعد آپ حیران ہوں گے یہ سن کر یہ ان کے اپنے اخبار ایشیا کے اندر تیئیس اگست انیس سو ستر کی پشائش میں ان کا یہ فیصلہ درج کہ کوئی ایسا ضابطۂ قوانین پبلک لاز کا بھی نہیں بنایا جا سکتا جو تمام مسلمانوں کے نزدیک یہاں متضہ طور پر اسلامی کہلا سکے یہ فیصلہ دیا اور اس کے بعد مملک حکومت سے اب پھر ریجولیشن پاس کر کے کہا گیا ہے کہ تمہیں کتاب و سنت کے مطابق ایسا ضابطۂ قوانین بنانا ہوگا جو سب مسلمانوں کے نزدیک متضہ طور پر اسلامی کہلا سکے جی ہے نا قواتین کچھ نظر آتے ہیں کچھ اور یہاں پھر اگلا مشرا بھی دوہرا دینا چاہیے دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا میں کب آکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گھر کھلا یہ چیز بھی ان کے اپنے آرزن کے اندر یہ چیز موجود ہے ادیسانی من حوالہ دے رہا ہوں لفظ لفظ جس کا جی چاہے نکال کے دیکھ لے اس کو اور اس کے بعد وہی جماعت یہ اپنے ہر ریزولیشن پاس کرتی ہے کہ اس حکومت کے لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ایسا ضابطۂ قوانین پبلک لاز کا مرتب کرے جو سب کے نزدیک متفقہ علیحد طور پر اسلامی ہو اور اس کے بعد صوبہ پنجاب کی جماعت اسلامی کے امیر سید اسد جیلانی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر حکومت نے ایسا نہ کیا تو جماعت اسلامی ملک بھر میں ایسی تحریک چلائے گی جس کی لہر خیبر سے کراچی تک نظر آ جائے گی جی دیکھ رہے ہیں یہاں ہو کیا رہا ہے اسلام کے نام کے اوپر آگے چلتا ہوں دیکھتے ہیں دھوکہ یہ بات کر کھلا اس سے کھلا دھوکہ دونوں چیزیں ان کے اپنی ہماری نہیں بن سکتا حکومت سے کہا جا رہا ہے ریگولیشن پاس کر کے بناؤ اس کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ اگر نہ بنائے تو ایک ایسی تاریخ اٹھے گی